الرحمن ورحمۃ اللہ علیہ محمد محمد. السلام علیکم و رحمت اللہ وحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح بشہ صالبات باقی تمام سامعین خورن گرامی اور برادر سب کچھ نبار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعواد شریف میں سے درخت نمبر دو سو انسٹھ ون ٹو ففٹی نائنگ وہ ایک جو ہے درست میں ہے تو چونکہ اس سے پہلے جو درس تھا وہ نماز نوروز کے بارے میں تھا تو چار میں نماز نوروز کمپلیٹ ہوا آج جو ہے ایک اور ہماری مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی مواقعات میں سے ایک نفلی نماز بینوان نماز رضوان ہے ہاں جی نماز رضوان کے نام سے ایک نماز ہے ہمارا نماز نفلی نماز ہے سنت نے اور اس نماز یہ نماز شکولاحت میں بھی اس کا ذکر ہے شاہ محمد الواح نے بھی یہی ترتیب وہاں بیان فرمایا جو یہاں دعوت شریف میں بھی موجود ہے تو نماز رضوان کے حوالے سے فرماتے ہیں دعوت شریف میں مغرب اور عشاء کے درمیان ہاں جی نماز رضوان جو ہے دو رکعت پڑھی جائے دو رکعت جو یہ نماز پڑھی جائے نماز رضوان پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آیت القرسی علی العظیم تک ہاں جی گیارہ مرتبہ پڑھیں پہلی رقب میں گیارہ مرتبہ اور دوسری رقم میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھیں ہاں جی تو یہ دونوں مبارک آیت الکرسی اور سورہ اخلاص یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت بیان کرنے والی آیت اور صورت ہے اور یہ بہت زیادہ ان کے پڑھنے میں ثواب اور راجر ہے ہاں جی آیت القرسی کے بارے میں اور سورہ تو حید قلب شریف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے جو شاید تین دفعہ قلب اللہ شریف پڑھے اس کو پوری قرآن پاک کے ایک دفعہ تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا جبکہ آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں تو تعریباً جو ہے چار مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو ثواب اس نماز سے ملیں گے آیت القرسی کے بارے میں جو ہے حجیث مبارکہ ہے جو شخص ہمیشہ گیارہ مرتبہ جو ہے عاطل کوشسی روزانہ تلاوت کرتے رہیں گے تو اس پر کسی قسم کی جادو تعویذات جنات وغیرہ غیرمری محلقات کا اس پر تسلط کبھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے اس مبیم آیت کی برکت سے اس بندے کے گناہوں کی بخش کے ساتھ ساتھ اس کو ہر قسم کے آفات سماوی عرضی سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا تو یہ نماز جو ہے دو رکعت ہے پہلی رکعت میں الحم شریف ضرور فاتح کے بعد آیت الکرسی گیارہ مرتبہ عالی العظم علی العظیم تک دوسری رکعت میں شورا فاتحہ کے بعد شراء اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھیں ہاں ہیں جی صور اخلاص اور آیت الکرسی کا ترجمہ توضیح پہلے گزر چکا لہذا دوبارہ اس میں توفیق نہیں کروں تاکہ آپ لوگوں کو وقت زیادہ نہ لے لوں اس نماز کی نیت جو ہے نماز نیت, نیت نماز رضوان یہ ہے وسلی صلاۃ تر رضوان وسلی صلا رضوانی رکتین قربۃََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ہاں جی یعنی میں نماز پڑھتا ہوں صلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃضوان نماز رضوان رکتینی دو رکت قرب اللہ تعی قرب اور حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قربت اور رضا مندی حاصل کرنے کے لیے تو یہاں لفظ اس نماز کے اندر لفظ رضوان آئے نماز کا نام رضوان آیا کہ نیت کے اندر بھی لفظ رضوان ہے تو رضوان جو ہے یہ مزدر ہے اور فیل اس کا رضیہ یرضا رضن ہنج و رضا ان و رضوانن مرزاتَََََََ ان ان سب مزدر ہیں ان کے معنی ہيں رضامن ہونا مان لینا قبول کرنا كعنات کرنا رضن اور رضوان مرزات يہ خوشنودی جو خوشنودى ہنج پسنديدگى رضامندى كعنات یہ مانيں يا ہے لغت کی کتابوں میں <تصفح> تو نماز رضوان یعنی مص الصلاۃ علیہ رضوان نماز رضوان سے مراد کیا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامند رضامندی ہاں جی اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی حاصل ہونے والی نماز ہے چونکہ دونوں اس میں عالم شریف ہے پلس جو ہے دعت القسی اور تو اخلاص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خالص توحید پر ممنی عاطل کش اللہ تعالیٰ کی مالکیت قیومیت توحید اور ہاں جی اور کئی اضاویوں سے اس میں اللہ تعالیٰ کے آسما سے ذات کا ذکر ہے اور بہت ہی عظیم آیت ہیں ہاں جی قرآن کے عظیم جو ہے آیات میں سے ہیں اور شرۂ اخلاص بھی اس کے اندر ہے جو کہ بہت قرآن پاک کی سب سے عظیم شرطوں میں سے ہیں لہٰذا نماز رضوان کا من وسلِ رضوان یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی حاصل ہونے والی نماز ہاں جی یعنی وہ نفل نماز کی جس کے خضو و خوشو اور خلوص نیت سے پڑھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی و خوشنود ہو جائے گا ہاں جی اللہ تعالیٰ جب بندے اس نماز کو خلوص سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی اور خوشنود ہو جائے گا راضی ہو جائے اس سے خوش ہو جائے گا تو وہ نماز ہاں جی جس کے پڑھنے سے بندہ کو کل قیامت میں اس کا نظر ہوگا مقام رضوان مل جائے گا ہاں جی بندے کو جو ہے مقام رضوان مل جائے گا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مقامِ رضوان یہ ہے کہ رضی اللہ و عن ہوں وہ یہ اللہ کے نئے بندے کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ وََ اللہ ان سے راضی ہوگا وہ رضوان اور وہ بندہ اللہ سے راضی ہوگا بندے نے زندگی بھر اللہ کی تھا تو بندگی میں گزار دیا تو اللہ ان سے راز ہے اور اللہ اس کی ان ایک عمل کے وس میں کل جنت میں ایسے عظیم نعمتیں دے دیں گے جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو وہ ان نعمتوں سے راز ہیں اس لیے اس مقام کو مقام رضوان کہا ہے ہاں ہوا رضو انحصرۂ بینم میں جہاں اذکر ہے تو یہ جو ہے مقام رضوان کا یہ رضوان کا مقام ہے یونان و رض کا مقام ہے جسے مقام رضوان کہا جاتا ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہیں اور وہ بندہ اللہ سے خوش ہیں اس مقام پہ آخر تو وزن گرمی قیامت میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا و رضوان کا حسن نہایت ہی عظیم چیز ہے چنانچہ خود فرماتا اللہ و رضوان من اللہ اکبر صورت وبا مرباطن میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندے کو کل قیامت میں تھوڑی سی رضا مندی بھی حاصل ہو جائے تو وہ بہت عظیم ہے اللہ کی تھوڑی سی رضا مندی بھی بندے کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں وہی رضا مندی ہے جو بندے کو نجات دہندہ ہوتا ہے اس مندی کا اللہ بندے سے جب راضی ہو جائیں گے تو بندے کو بندے کی گناہوں کو بخشے گا بندے کو جنت میں بھیجے گا بندے کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا ہاں جی اگر اللہ ہی راضی نہ ہو تو بندے کا تو کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے اس لیے اللہ پر رحمت نے وہ رضوان المنا اللہ اکبر علمت یہ رضوان کے لفظ نکرا ہے جو تھوڑے پر دراز کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذرہ سے بھی رضامندی بہت عظیم ہوا کرتا ہے بہت اکبر ہوا کرتا ہے عظیم چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذرہ سے رضامندی جو ہے بہت عظیم چیز سے بندے کی لوگ وہی رضامندی ہے اس بندے کو اللہ کی تھوڑی سی بھی مندی حاصل ہو جائے وہ نجات پائیں گے اس کے گناہ بخشے جائیں گے اللہ اس کو معاف کر دے گا کو اور جنت میں اس کو مقام عطا فرمائے گا جہنم سے اس کو بچائے گا ہاں جی تو اور بہت بڑی شے اللہ کی رضا مندی کیونکہ اللہ اگر آپ سے راضی ہوا تو آپ کے لیے جنت یقینی ہے لہٰذا بندے کو ہمیشہ رضا اللہ کی حسود کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشہ رہنا چاہیے اور اس نماز کو انسان پابندی سے پڑھتے رہیں۔ تو اللہ تو آفات سماوی عرضی غیر معر مخلوقات کے شر سے بھی شہنجے جی جادو سہل حرکن کی ان شروع سے بھی آپ محفوظ رہے گا پلس اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی آپ کو حاصل ہوگا آت القشی کی جو ہے کہ ایک معنی مفہوم پر آپ غور کرتے ہوئے پڑھیں تو اللہ سے آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے گا ہاں جی اللہ کے حضور میں آپ کے اندر آجزی آ جائے گا و خوشو و خوشی گا اگر اللہ آیت القرسی کے ایک ایک کی معنیٰ مفہوم کو اور پڑھ کر سمجھ کر آیت القرسی کو پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ہی عظیم سرا ہے. آیت ہے قرآن باقی کچھ آیات اللہ نے خاص اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا ہے ہاں جی تو ان خاص احتماط نازل کرنے والے صورتوں میں سے آیتوں میں سے ایک آیت جو ہے یہی آیت القرسی ہے کہ ستّر ہزار فرشتوں نے امین کے ساتھ اس آیت کو کامبر پر نازل فرمایا اکثر آیت کو جبریل امین اکیلا نازل فرم لے کے آتے تھے لیکن قرآن پاک کچھ آیات ہیں جن کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ ستر ہزار فرشتے ان آیتوں کے ساتھ جو ہی ان آیتوں کے تعظیم میں ساتھ کو اترتے تھے اور رسول اللہ کے قالب انور پر ان عظیم آیتوں کو بیان فرماتے تھے نازل فرماتے تھے آپ کو پیش کرتے تھے تو انہیں عظیم آیتوں میں سے جو ہے عاطل کرسی بھی ہے انہی صورتوں میں سے سراح اخلاص بھی ہے تو لحاظ سے یہ دونوں سراح بہت ہی آیا اور سراح بہت عظیم ہے ہاں جہ جی تو اس نماز کے جو ہے اہمیت ہے اس کے پڑھتے رہیں تو آپ کے اندر بڑی جو ہے اللہ سے محبت پیدا ہوگا اور یہ نماز جو ہے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے سلام پھینے کے بعد دس مرتبہ درود شریف پڑھیں یہ یہ حکم دافق الاحمد میں بھی آیا ہوا ہے دعوت شریف میں بھی آیا ہوا ہے ہاں جی دس مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر نماز رضوان سے فراغت پانے کے بعد سرد شکر میں جا کر دس دفعہ درود پڑھنے کے بعد سرد شکر میں جا کر وہی دعائیں پڑھیں جو کہ نماز حجیہ رسول اللہ اور حج عیمہ علیہ السلام کے سرد شکر میں پڑھی جاتی ہیں تو نماز ہدِ رسول اور نماز ہدیہ امتحان کی سہدِ شکر میں کون سی دعا پڑھی جاتی تھی وہ دعا یہ ہے جو بندہ دوبارہ آلوں کے یہاں ذکر کر رہا ہوں جو شہز نماز ہد رسول اور حضرۂ امتحان کی شہدۂ شکر میں جو دعا پڑھتی ہیں وہ یہ ہے کہ الٰی قلب محجوب و اقل مغلوبً و ہوائے غالبً و نفشی معیوبن و طعط قلعل و معاشرتی کثیر لسان مکرم بس جنوبی حق بھلت یا ستارلوبی یا غفار جنوبِ یا اللہ اللہ رحمٰن يَا رحمٰن رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم برحمت غرحم رحمِن رحم شکران شکران شکر اللّہ مثلیٰ محمد محمد وَحمد وبارک وسلم علیہم تو اس مبارک دعا کا مختصر تجمہ کروں کیونکہ دعا بہت ہی جامع ہے اللہ کے درگاہ میں بندہ مناجات کہتے ہیں الہی ہے میرے پروردگار یہ دعا ہمارا اِمہ علیہ السلام سے منقول ہے ہاں جی امام علیہ السلام سے یا امام زیر العابد علیہ السلام سے منقول ہے یہ دعا نہایت ہی عاجزی پر دلات کرتے ہیں الہی ہے میرے اللہ قلبی بھی محجوب اور میرے دل پر حجاب پڑے ہوئے ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں گناہوں کے پردے یقیناً وہ اگلے مغلوب اور میرے آخر جو صحیح کام کی رہنمائی کرتا تھا وہ شکل خوشدہ ہے وہ مغلوب ہے جو مجھے اچھے کاموں کی رہنمائی کرنے میں جو ہے میں شکت کھولتا ہوں شیطان غالب نفس غالب وہ ہوائی نثل اور میرا عقل مغلوف ہیں وہ ہوائے غالباً اور میرا ہوائی نفس مس غلبہ حاصل کر چکا ہے جو کہ نہ نفس علامات بسو یا وہ نصل انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے وہ نفس اور میرا نفس جو ہے سراپا حج ہاں جی معیوف ہے ایپ سے بڑا پڑا ہے وطاعی قلیل اور دوسری طرف سے اللہ میری بندگی بھی بہت تھوڑا ہے کا کثیر میرے گناہ بہت زیادہ ہے وہ لسانی مقرم بھی اور اے اللہ میری زبان میرے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے تو جس بندے کا یہ حالت ہو پرور دگارا ہاں اس کے دل پہ بھجاؤ ہے اس کی عقل مغلوف ہے شخص خودہ ہے ہوا نفس غالب ہے نفس ایو سے برا پڑا ہے تعت قلیل ہے گناہ کثیر زبان گناہوں کا اقرار کر رہا ہے تو فقہ بھائی لطی اللہ پھر میرا کیا حل ہوگا میرا کیا انجام ہوگا میری کیا عقیبت ہوگی میرے لیے کیا چارہ گر ہوگا میری کیا جوئی ہوگی یا ستارلویوب اے گناہوں پر پردہ اے ایبوں پر پردہ ڈالنے والے یا غفار جنوب اے گناہوں کو بہت زیادہ بچنے والا یا اللہ یا اللہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے پروردگار اے پروردگار یا رحمان یا رحمان یا رحم اے بہت زیادہ رحم کرنے والا اے بہت زیادہ رحم کرنے والا اے بڑا مہربان زار یا رحیم یا رحیم یا رحیم, یا رحیم اے ہمیشہ مہربان اللہ اے اپنی مومن بندوں پر ہمیشہ لطف کرم اور رحمتِ نازل کرنے والا یا رحیم یا رحیم اے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والی پاکزات رحمت گاہ یارحم الرائمین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تری رحمت کا سہارا ہے تیرے رحمت کا واسطہ ہے تیرے رحمت کا واسطہ میری اس دعا کو قبول کرے میری اس مناجات کو قبول کرے اور میرے گناہوں کو وس دے میرے گناہوں پر پردہ ڈالے اور میرے جو ہے ایبوں پر پردہ ڈالے اور میرے بے گناہوں کو وس دے شکران شکران شکران اے اللہ میں تیری عظیم نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا علامہ ترینعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ میں تری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور تج سے تری نعمتوں کی شکر کے توفیق مانتا ہوں اللّم صلی اللہ محمد علیہ محمد وارک وسلم علیہ پروردگال محمد علمد پطر رحمۃ عادل فرمان ان پر بر برکتی نازل فرما اور ان پر سلامتی نازل فرما ہاں جی اس دعا کے ساتھ جو ہے کہ آپ کے شہزِ شکر میں دعائے نماز حدِ رسول میں تاری میں بھی یہی مبارک مناجات پڑھی جاتی ہیں تو میرے کا بھی فرماتے ہیں سہزۂ شکر میں بھی نماز رضوان کی بھی شہزۂ شکر میں آپ یہی دعا یہ مناجات پڑھیں تو یقیناً جو اس کے علاوہ بھی آپ اپنے دل میں جو بھی دعا آتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں جی ان دعاؤں پہ منحصر اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں رب نظلمف صنع والف النعۃ الحمن النَّقن الخاصرین پڑھ سکتے ہیں حضرت یونس کی دعا پڑھ سکتے ہیں لَ لا اللہ تصفن تو منظالمین پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ جی کی درگاہ میں آجیزی کی دعائیں بھی آپ تو ہم صفا کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو مروی دعائیں جو ہمارے رزغان نے نقل کیا ہے وہ یاد ہو کے پڑھیں تو نور الالا نور ہے بہت اچھا ہے تو یہ نماز رضبان کے بارے میں مختصر آرائش اور آپ لوگوں کو ایک ہی درس میں پہنچا جائے اللہ تعالیٰ ہم عظیم نوافلات کو پڑھتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے ہاں جی ہمارے رزغان نے جمع ہی جامع صبا اور اجر اور نورانت سے بھرپور ہونے والی نمازیں نوافلات ہمیں دیا ہوا ہے میں جس کسی کو بھی میں آپ لوگوں بار بار کہہ رہا ہوں نوافلات پڑھنے کا شوق ہے تو دو نمری لوگوں کے مریت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زین گرہ میں امیر کبھی نے ہمیں دعوت شریف کے اندر اتنی دعائیں دیا ہے اتنی تصویحات دیا ہے اتنی نوافلات دیا ہے اگر آپ کے پاس ٹیم ہے تو انہیں کو آپ پابندی سے پڑھتے رہیں انہیں کو غرب کے بعد آپ کو نمازہ دیا رسول دیا عدم عدم تاہرین دیا ہاں جی نماز غفیلا دیا نماز عوابین دے دیا اور یہ نماز رضوان دے دیا نماز تصبی آپ پڑھ سکتے ہیں تو کتنے نوافلات ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں انہی کو پڑھیں جو ہمارے بزرگان دین جو کہ منشان کامل ہیں ان کے دیوے نوافل پڑھیں جانے کر ہمیں کسی دو نمبری لوگوں کے پیچھے جانے کے ہرگز ہرگز ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں راستے سے ہٹانے کے سوا کچھ نہیں دے رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو لہٰذا جن کو بھی ناخلا پڑھنے کا شوق ہے تجبیات پڑھنے کا شوق ہے امیر کا کا ہم جو ہے مشرب عامدانیہ اور اسی شراب تحور سے اسی سر پاک سر چشمے سے سراب ہوتے رہیں اور انہی کا ہم تصویر پڑھیں انہی کے دیو تصبیات کو بنے ناخلاقات کو بنے اللہ ہم سب کو یہ عظیم ناخلا تجیات کو پڑھتے رہنے کی عطا طافرم آمین رب العلم